اور ریہمن کے وہ بندی کے عزمے پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام.